شعبان المعظم کے آخری دن چل رہے ہیں اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے کو ہے ایک جمعہ درمیان میں اور باقی ہے انشاءاللہ اللہ اللہ جل شانہو ہم سب کو اس نعمت سے مند ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیں کیونکہ کسی انسان کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور کسی کو اس کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے کہ کس نے رمضان شریف پانا ہے اور کس نے نہیں پانا صابق رام رضوان تع علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان سے متعلق معمولات بھی ارشادات بھی آپ کی کیفیت بھی آپ کی عبادت بھی لوگوں کے ساتھ آپ کی خیرخواہی اور آپ کی ثقافت بھی ہر چیز کو بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے آج ہمارے سامنے اگر اس حوالے سے کوئی تفصیل موجود ہے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ بات موجود ہو یا عمل موجود ہو یا کوئی نصیحت اور ارشاد موجود ہو طریقہ کار موجود ہو تو وہ انہی حضرات کی زبانی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زبانی ہم تک پہنچا ہوتا ہے صحابی روایت فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا وقت قریب آ جاتا تھا تو ہمیں ایک وعض اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے جس میں آپ یہ کہتے تھے کہ ایک مہینہ تم پر ایسا آنے والا ہے کہ جس میں اللہ جل شاہوں کی طرف سے آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اعمال کا اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور نوافل کو نفل عبادات کا جو اللہ پاکسلہ دیتا ہے وہ فرض کے برابر دیتا ہے اور فرائض کو اللہ جل شاہ ستر گنا اس کے ثواب کے اندر اس کے اجر میں اللہ جلشہ اضافہ فرما دیتے امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو بیان فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ رمضان شریف کی آمد پر چند چیزیں خصوصیت کے ساتھ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا ایک تو آپ کی عبادت ویسے بھی آپ بہت عبادت کرتے تھے لیکن رمضان شریف میں آپ کی عبادت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا کہ آپ اس قدر اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں دیکھیں انبیاء علیہم السلاۃ والسلام کے چوبیس گھنٹے کی زندگی ویسے ہی ایک مثالی زندگی ہوتی ہے اس میں کوئی لمحہ خالی اور فارغ نہیں ہوتا اور کوئی لمحہ ایسا بھی نہیں ہوتا جو کسی کم درجے کے کام کے میں استعمال ہو رہا ہو نبی کی زندگی ہے رمضان کے علاوہ بھی لیکن آپ سوچیں کہ جن کی زندگی ویسے ہی عبادت سے عبارت ہے عبادت ہی عبادت ہے جن کی زندگی کے اندر اور چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں تو وہ رمضان شریف میں اس کے اضافی اوقات عبادت کے کہاں سے نکالتے ہوں گے یقیناً وہ اوقات وہی ہیں جو ایک طبی زندگی میں انسان کو جو آرام چاہیے ہوتا ہے جو اس کو اس کے جسم کی جو ضروریات اور تقاضے ہیں اسی کو آپ قربان کر کے پورے رمضان شریف کو عبادت کے لیے مختص فرمایا کرتے تھے دوسری جس چیز کا ذکر آتا ہے جو خصوصیت کے ساتھ بڑھ جایا کرتی تھی وہ آپ کی سخاوت کا ذکر آتا ہے ام المؤمنین ردی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی سخاوت کسی تیز آندھی کی طرح ہوتی تھی جس طرح آندھی اپنے ساتھ سب کچھ لے جاتی ہے ایسے ہی آپ کی سخاوت بھی اپنے پاس موجود تمام چیزوں کو لے جایا کرتی تھی کوئی چیز پیچھے بچا نہیں کرتی تھی یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا سال ہی سخی ہوتے تھے اپنے پاس تو آپ نے کچھ رکھا نہیں اور آپ تو آپ کی عطا تو اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ لوگ ویسے حیرت کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے اور دینے پر یعنی جو مانگنے کے لیے آیا ہوتا تھا یا جس کو آپ دینے کا فیصلہ فرماتے تھے تو وہ اس میں ایک تو ضروری نہیں ہوتا تھا کہ صرف اپنے خاص لوگوں قریبی لوگوں کو نے بعض ایسے لوگوں کو اتنا دیا ہے کہ ان کو اس کا تصور نہیں تھا کہ ہمیں یہ کچھ مل سکتا جن چند لوگوں سے مسلمانوں کو بہت سخت تکلیفیں پہنچی ہیں ان میں سے ان قریش کے سرداروں میں سے ایک نام امیہ ابن خلف کا بھی ہے جو جن کی وجہ شہرت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عقا تھا اور حضرت بلال کو جو تکلیفیں پہنچتی تھیں اسلام لانے پر وہ اسی کے ذریعے پہنچتی تھیں یہ بدر میں قتل ہوا تھا ان کے بیٹے اسلام لے کر آئے اور ان کا نام صفوان تھا تو یہ حضرت صفوان بن عمیہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے مجھے اتنی بکریاں عطا فرمائیں اتنا بڑا وہ ریوڑ تھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ جو وادی کہلاتی ہے تو کہا کہ ایک پوری وادی ان بکریوں سے بھری ہوئی غنیمت میں آئی اور آپ نے وہ ساری کی ساری تنہا مجھے عطا فرما دی کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کیا اس کے اندر تو یہ صحابی رسول ضرور ہیں اور بڑی فضیلت کے مالک ہیں لیکن ان قریبی رفقا میں ان کا شمار نہیں ہوتا جو پہلے دن سے اسلام لائے تھے اور آپ کے ساتھ تمام مکہ مکرمہ کی تکلیفیں جنہوں نے برداشت کی تھی لیکن ان کے لیے جب آپ کی سخاوت کا سال کے وسط میں یہ عالم ہو تو آپ سوچیں کہ رمضان المبارک میں یہ نوعیت کیا ہوتی ہوگی اور کیسی ہوتی ہوگی یہ دو چیزیں عبادت اور سخاوت یہ خاص اس مہینے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آتی ہے ایک تیسری چیز جو جس کو ہم اگر سمجھ جائیں تو اللہ جانو ہمیں اس مہینے سے صحیح معنوں میں مستفید فرمائیں گے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو حسن نیت کی وجہ سے یا جو کسی واسطے اور ذریعے کی وجہ سے عبادت بنتے ہیں مطلب اس کا وہ کام کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس میں اگر نیت کر لی جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے نیت نہ کی جائے تو وہ عبادت نہیں بنتا جیسے تجارت تجارت انسان کا ذریعہ معاش ہے کمانے کے لیے ہے لوگ کماتے ہیں ان ذریعوں سے لیکن اگر اس میں نیت کر لی جائے کہ اچھی نیتیں اس میں کر لی جائیں رزق حلال کمانے کی لوگوں کو اپنے حقوق ادا کرنے کی امت مسلمہ کی معاشی طاقت میں اضافے کی اس قسم کی نیتیں اگر کر لی جائیں تو تجارت عبادت بن جاتی ہے رمضان المبارک میں جو عبادت مقصود ہے وہ براہ عبادت براہ عبادت کا مطلب وہ چیزیں جو اپنی ذات میں عبادت جیسے کہ تلاوت عبادت ہی ہوتی ہے یہ جیسے کہ نوافل جیسے کہ اذکار ذکر کرنا شریف پڑھنا اور نفلی عبادات جس قسم کی آتی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں جو اضافہ ہوتا تھا وہ ان چیزوں کا ہوتا تھا یہ چیزیں آپ کی بڑھ جائے کرتی تھیں رمضان المبارک میں اور عبادت سے انسان کے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے جو انسان کو جو سپورٹ چاہیے انسان کو جو اس کے لیے مدد چاہیے اللہ جل شاہ نے رمضان میں اس کا خاص طور پہ بندوبست فرمایا عبادت انسان ویسے بھی کر سکتا ہے لیکن عبادت کو جو دو رکاوٹیں انسان کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اللہ جل شاہ رمضان شریف میں ان دونوں رکاوٹوں کے لیے کچھ بندوبست فرماتے ہیں ایک رکاوٹ انسان کو اندرونی ہے اور ایک رکاوٹ اس کی بیرونی ہے اندرونی رکاوٹ اس کو اپنے نفس کی طرف سے ہے کہ نفس انسانی رمضان المبارک میں اللہ جل شاہ نے اس کی خواہشات کو لگام دینے کا اور اس کی طلب کو کم کرنے کا اور عبادت کے رستے میں اس کے کھڑا ہونے کو اللہ جل شاہ نے اس کا بندوبست روزے کی شکل کے اندر فرمایا ہے روزہ صرف یہ نہیں کہ اس میں ہمارے کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں بلکہ روزے کی اللہ جل شاہ نے اس کی تقویم ایسے کی ہے کہ وہ پوری انسانی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے اور دوسرا جس مخالفت کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کے لیے وہ شیطان کا ہے تو اللہ جل شانہو شیطان کو رمضان شریف میں اس کی دسترس یعنی اس کا جو ایکسس ہے انسانوں تک اس کو محدود کر دیتے ہیں اور وہ اس طریقے کے ساتھ انسانوں کی زندگی پر میں مداخلت نہیں کر پاتا جیسے کہ وہ عام دنوں میں کرتا ہے یہ دو اتنی بڑی چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں رمضان میں اگر وہ اس کی روح کو اور اس کی سپرٹ کو متاثر نہ کرے خود اپنے کسی عمل کی وجہ سے دیکھیں نفس جو ہے نفس انسانی یہ انسان کی اس کی جو اکاسی ہوتی ہے اس کا جو پتہ چلتا ہے اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ انسانی عادات میں ہوتا ہے عادتوں میں ہمارے سونے جاگنے کے اوقات ہمارے کھانے پینے کے معمولات ہمارے لوگوں کے ساتھ رویے اور برتاؤ ہمارا اخلاق اور کردار یہ سب ہمارے نفس کی ایک رپرزنٹیشن ہے ایک اس کا اظہار ہے ایک اس کا سامنے آنا اس میں نفس انسانی جھلکتا ہے اصلاح شدہ نفس کا بھی پتہ چلتا ہے اور غیر اصلاح شدہ نفس کا بھی پتہ چلتا ہے اصلاح نفس میں ایک چیز جو بڑی موثر ہوتی ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے صحبت اٹھائی ہوتی ہے ان میں کچھ نہ کچھ اللہ والوں کے اخلاق آ جاتے ہیں تو حکیم علومت حضرت مولانا شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے کوئی اجنبی انجان شخص بھی لایا جائے بیٹھ جائے میرے ساتھ آ کر تو میں دو منٹ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس نے کسی بزرگ کی کسی اللہ والے کی کسی اچھے اخلاق والے کی کسی عبادت گزار اور کسی نیک آدمی کی کبھی صحبت اٹھائیے یا نہیں اٹھائیے دو منٹ میں اس بات کا اس بندے کے کی گفتار سے اس کے اتوار سے اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوتا ہوگا اور ہمیں بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ واسطہ تعلق رہتا ہے کہ جن لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا کسی بھی درجے کے اندر موقع ملا ہو اس کا لازمی اثر ان کے بولنے پر اور ان کی گفتگو میں ان کے نشستوں برخواست میں ان کی مجلس میں ان کی باتوں میں آ جاتا ہے بالآخر تو رمضان شریف میں اللہ جل شاہوں نے اس کا ایک پوری فضا اس بات کی ہمارے لیے بنا دی ہے کہ اگر اس میں کوئی اپنا اپنی مستقل اصلاح کرنا چاہے اپنا تذکیہ کرنا چاہے اور اللہ جل شاہوں کا قرب حاصل کرنا چاہے اور اپنی عادات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے جو انسان کے لیے عام حالات میں سب سے مشکل ترین کام ہے وہ رمضان بخوبی ہو سکتا ہے عادت انسانی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جتنی طویل مدت اس پہ گزر جائے یہ اتنی پختہ ہو جاتی ہے پکی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اسی لیے عام طور پر جب بھی کوئی اصلاح کی یا تزکیے کی نئی دعوت اٹھی ہے تاریخ اسلام میں آپ دیکھ لیں چودہ سو سالوں میں آپ دیکھ لیں تو نئی دعوت پر چاہے وہ اسلام کی دعوت تھی یا چاہے وہ بعد کی صدیوں میں اصلاح کی یا ریفارمز کی یا تزکیے کی دعوتیں اٹھائیں مختلف مصلحین نے مجددین نے تو آپ دیکھیں گے کہ ان دعوتوں پر جو سب سے پہلا پرجوش لبیک ہوتا ہے وہ نوجوان طبقے کی طرف سے آتا نوجوان اس کام کے دست و بازو بن جاتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگوں کو اس میں سمجھنے میں اور اس کا پرجوش ساتھ دینے میں مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی پرانی عادتیں پختہ ہوتی ہیں ان پختہ عادتوں پر کسی نئے بات کو قبول کرنا اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لینا اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے پرجوش طریقے کے ساتھ تیار ہو جانا ہر قسم کی قربانی کے لیے آمادہ ہو جانا مال قربان کرنا جان قربان کرنا اپنے اوقات اور معمولات قربان کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا نوجوانوں کے لیے اس لیے آسان ہوتا ہے کہ ان کی عادتیں پختہ نہیں ہوتی عمر تھوڑی ہوتی ہے کسی بھی عادت پر ان کا وقت کم گزرا ہوتا ہے تو ان کے لیے اس سے ٹرانسفارم ہونا دوسری طرف جانا اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو ان کے لیے کنورٹ ہونا یہ بڑا اللہ جل شاہوں نے فطرت انسانی ایسی رکھی کہ اس کو آسان کیا تو رمضان شریف میں کچھ چیزیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آ گئی ہیں کہ اگر ہم ہمیں وہ کرنی ہے کیونکہ وہ فرض کے درجے میں بعض چیزیں اس میں سنت اور مستحب ہیں بعض کا تعلق روح رمضان کے ساتھ ہے مقاصد رمضان کے ساتھ ہے یعنی دو تین اس کے حصے ہیں ایک تو فرائض رمضان ہے جیسے کہ روزہ رکھنا فرض رمضان کے اندر پھر کچھ رمضان کے واجبات ہیں جیسے کہ تراوی پڑھنا سنت موقع کی وہ قسم ہے جو واجب کے درجے میں تو وہ جس کو پورے جہاں بھی احادیث رمضان کی فضیلت کی آئی ہیں تو وہاں دن کے سوم کا اور رات کے قیام کا اور من سوما رمودانہ من قاما رمودانہ دونوں احادیث دونوں الفاظ آپ کو احادیث میں ملیں گے کہ جسے رمضان کا روزہ رکھا جسے رمضان کی راتوں کا قیام کیا من قاما قیام کرنے سے مراد یہ تراوی ہوتی ہے تو یہ واجبات ہیں کچھ رمضان المبارک کے مستحبات ہیں اچھے کام ہیں جو رمضان میں کیے جائیں اور کچھ رمضان کے مقاصد اور اس کی روح ہے کہ اس سے وہ پورے سال کا جو فائدہ پہنچنا ہوتا ہے بقیہ گیارہ مہینوں میں جو فائدہ انسان کو پہنچنا ہوتا ہے ایک چیز ہم اس بات کو سمجھ لیں اگر اس سب کا انسان لحاظ کرے تو یہ رمضان اس کی زندگی کو بدل دینے والا رمضان ہو سکتا ہے یہ رمضان اس کے لیے ایک ایک نیا ایک نئی زندگی کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے بشرطیکہ انسان اس کو پورے طور پر سمجھے اس ساری بات ایک بات تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ جنہ نے سال میں ایک مہینہ رکھا رمضان کا اور گیارہ مہینے نہیں رکھے اس اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات نے اور انسانوں کے خالق و مالک نے جو انسانوں کو بنانے والا ہے اور ان کی ضروریات اور ان کے جسم اور اس کی باڈی کیمسٹری اور اس کے روحانی اور جسمانی مسائل سے ظاہر بات ہے کہ اس کے خالق و مالک سے زیادہ واقف کون ہو سکتا ہے اس کو بخوبی یہ علم ہے اور اسی علم کی بنیاد پر اس نے یہ انسانوں کے لیے تجویز کیا ہے اور طے کیا ہے کہ اگر ایک مہینہ کوئی انسان اس طرح گزار لے اس ترتیب پر گزار لے اپنے تمام فرائض و واجبات اور روح اور فلسفے کے ساتھ رمضان کے تو یہ اس کو اتنی روحانیت ضرور حاصل ہو جاتی ہے اور اتنی قلب کی صفائی ضرور ہو جاتی ہے اور اتنا اس کا تزکیہ ضرور ہو جاتا ہے اور اتنی اس کی اصلاح ضرور ہو جاتی ہے کہ جو اس کو سال کے باقی گیارہ مہینے گزارنے کے لیے کافی ہو جائے اسی لیے پھر دوبارہ رمضان لوٹ کر آتا ہے جب گیارہ مہینے گزر جاتے ہیں ایک مہینے تو رمضان کا اور اس کے بعد پھر گیارہ مہینے گزرتے ہیں تو پھر رمضان شریف لوٹ کر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کم سے کم گیارہ ماہ کی روحانی غذا رمضان المبارک میں ایک انسان کو مل جاتی ہے بشرط کہ وہ اس کے آداب کا خیال رکھے صرف رمضان شریف نہیں تمام عبادات کا یہ اصول ہے مثلا نماز کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ یہ منقرات سے بچاتی ہے انَصلاۃ تنہا انلفحشہ اول منکر منکرات کا مطلب ہے فحش خود بھی منکر میں داخل ہے اس لیے میں نے صرف لفظ منکر کہا کہ منکر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی منکر کہلاتی ہے تو اب نماز کا یہ اثر ہونا تو قرآن میں کہ نماز میں یہ یہ استعداد یا یہ صلاحیت یا یہ نماز کے اندر یہ قوت اللہ جل شاہ کی طرف سے رکھی گئی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ قوت اس نماز میں ہوگی جو نماز واقعی نماز کے لانے کی قابل ہوگی اگر واقعی نماز ہو ایک ہے نماز کی ظاہری شکل اور ایک ہے نماز کی اپنی روح کے ساتھ نماز کا ہونا تو ایسے ہی روزے کی بھی بالکل یہی صورت ہے کہ ایک اس کی ظاہری شکل ہے جس میں چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس ہے اور خواہشات سے اجتناب ہے جو چند گھنٹوں کا ہے ہمارے ہاں چونکہ رمضان المبارک میں سوائے اس کے کہ کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں اس سے زیادہ بڑی کوئی بہت بڑی تبدیلی ہماری زندگی کے اندر نہیں آ پاتی یعنی ناشتہ تھوڑا سا پہلے ہو جاتا ہے اپنے وقت سے چند گھنٹے اور دوپہر اور رات کا کھانا ملا کر وہ شام کو ہو جاتا ہے اور اس یہ ایک چند گھنٹوں کے آگے پیچھے کا فرق واقع ہو جاتا ہے اور ہم ٹھیک ہے فرض روزہ تو اللہ جل شانوں کی شان غفاری ہے کہ اس پر بھی روزے کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے روزہ انسان کے ذمے نہیں رہتا ہے ایک ایک فرض کو انسان ادا کر لیتا ہے لیکن اگر اس کو انسان صحیح معنوں میں اس کی اس کو سمجھے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے پورے طور کے اوپر تیار ہو جائے تو رمضان بہر زندگی پلٹنے کے لیے اور رمضان پوری زندگی کے معمولات کو درست کرنے کے لیے اور رمضان المبارک ایک ایسی اصلاح شدہ تزکیے والی زندگی گزارنے کے لیے ہے کہ جو جس میں انسان کی کی زندگی کے اوپر اللہ جانو کی رضا جوئی کے سائے مکمل طور پر اس کے سائے کے تلے انسان آ جائے اللہ کی رضا والی زندگی وہ گزار رہا اس سلسلے میں کرنے کے کام کچھ چیزیں میں آج عرض کروں گا کچھ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ جو رمضان سے پہلے آ جائے گا اس سلسلے میں کرنے کی چیزیں کیا ہیں رمضان کا آغاز یا اس کی آمد اس کا استقبال یا اس کے لیے جو انسان انسان جس کسی اہم موقعے کا انتظار کرتا ہے یا اس کے لیے آغاز کرتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے تو سب سے پہلی چیز ایک خاص قسم کا احساس ہے کہ گر وہ انسان کے دل میں ہو تو وہ اس کی پوری قدردانی کر سکتا ہے اور وہ احساس اس بات کا ہے کہ اللہ جل شاہ کا میرے اوپر سب سے بڑا فضل اور کرم یہ ہے کہ ایک تو مجھے ان لوگوں میں پیدا کیا جن کے ہاں رمضان ہوتا ہے اس دنیا میں اربوں ایسے لوگ رہتے ہیں ایسے مذاہب ہیں ایسے ادیان ہیں جن کے جو رمضان کو نہیں جانتے یا وہ رمضان کے نام سے روزے کے نام سے کوئی اور کام کرتے ہیں بعض لوگوں کے ہاں روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھانی اور جو چیز آگ پر نہیں پکی ہوئی ہے وہ کھائی جا سکتی ہے اس طریقے کے ساتھ بھی دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں کچھ جو ان کے مذہبی لوگ ہیں وہ روزے رکھتے ہیں اللہ جل شاہ نے قرآن میں واضح طور پر بتایا کہ رمضان پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا تھا ان کے ہاں بھی موجود تھا آج وہ موجود نہیں ہے آپ کو نظر نہیں آتا کہ روزے کا تصور دنیا یہودیت میں اور دنیا عیسائیت میں اس طرح سے زندہ ہو جیسے کہ کتاب اللہ کے اندر ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا فضل اور احسان یہ کہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمایا ہے جن جن کے پاس روزے کا الہی تصور اور روزے کا آسمانی تصور اور روزے کا کتابی تصور جو کتاب اللہ کے اندر آیا ہے وہ ان کے درمیان زندہ ہے موجود ہے اس کا شعور ہے اس کو سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں حتیٰ کہ جو نہیں بھی رکھتے وہ بیچارے نہ رکھنے کا کوئی عذر تو کرتے ہیں اور رکھنے والوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اور اپنے نہ رکھنے کو اپنا عذر سمجھتے ہیں مجھے اتنی زندگی میں آج تک کبھی کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا مسلمانوں میں جو یہ کہتا ہو کہ روزے کا فائدہ کوئی نہیں ہے یہ روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے یہ روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کبھی یہ سننے میں نہیں آیا وہ بیسیوں لوگ ایسے ملے جو روزہ نہیں رکھتے لیکن وہ اپنے روزہ نہ رکھنے کا کوئی نہ کوئی عذر کرتے ہیں کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوتا ہوں کہتا ہے میرے لیے یہ مشکل ہوتی ہے کہتا ہے مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے اور رکھنے والوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں تو یہ تو سب سے پہلے اللہ جلہ شاہ کا ہمارے اوپر خاص فضل اور احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں دوسری بات اس پہ یہ ہے کہ اللہ جل شاہ سے انسان کو توفیق مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا ایسا پہلوان نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو رکھ ہی لوں گا چاہے ہمیشہ رکھیں اور آج بھی رکھ لوں گا ہمارے ہاں جہاں جن علاقوں کے اندر روزہ رکھنے کا رواج بہت زیادہ ہے تو وہ روزے کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بجائے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی بجائے کوئی اپنی ذاتی غیرت کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ تو ہم رکھ ہی لیتے ہیں اس میں کون سا مشکل کام ہے یہ عبادت کا انداز یہ نہیں ہوتا عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھ کے رکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر کی جاتی ہے یہ کوئی کشتی یا کوئی پہلوانی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں تو جو ہوں بہت بڑا ریسلر ہوں تو میں تو کر ہی لوں گا فلانے کام کو اس کو توازوں کے ساتھ اور انکسار کے, کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عطا توفیق ہے تو اللہ کی طرف سے اللہ جل شاہ توفیق کسی وقت بھی صلب کر سکتے ہیں کسی کی توفیق بھی چھین سکتے ہیں تمام ترقوتوں کے ہوتے ہوئے اللہ جل شاہن چھین سکتے ہیں اس لیے اس میں انسان بڑے انکسار اور توازوں کے ساتھ اللہ جل شانہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ میرے لیے اس کو آسان فرما دے کیونکہ کتنے صحت والے ہٹے کٹے لوگ ہیں جو نہیں رکھتے اور کتنے ایسے بیمار ہیں جو اپنی تمام بیماریوں کے باوجود توفیق ان کو مل جاتی کیسے کیسے مریضوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا رمضان اللہ جل شاہ کی خصوصی توفیق کی وجہ سے رمضان سے پہلے کوئی ان کے بارے میں پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ یہ روزے رکھ لیں گے لیکن رمضان شریف میں ان کو توفیق مل جاتی ہے اللہ تعالی سے مانگ لیتے ہیں اللہ پاک ان کو عطا فرماتے ہیں تو صحت مندوں کو بھی مانگنا چاہیے اپنی صحت کے برتے پر اور اپنی صحت کے بھروسے پر اور اپنے صحت کے غرور میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو رکھ ہی لوں گا مجھے کیا مسئلہ ہے اور بیماروں کو اپنی بیماری سے سے شکست نہیں کھانی چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بیمار ہوں ابھی سے ہم طے کرنے کے ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ ہم تو ویسے بیمار ہیں بلکہ جب تک رمضان شروع نہیں ہوتا گڑ گڑا کر اللہ جل شانو سے اس توفیق کو مانگا جائے کہ یا اللہ مجھے میرے لیے اس کو آسان فرما مجھے یہ توفیق عطا فرما اور تیرے دینے سے ہی میں اتنی بڑی عظیم و شان عبادت کے لیے تیار ہو سکوں گا اور اگر تجھے منظور نہ ہو تو میرے لیے خود اپنے تو پر یہ چیز ممکن نہیں ہے یہ تو پہلی چیز ہے جو رمضان شریف کے لئے انسان کو کہ ایک پہلے نمبر پر میں نے عرض کیا کہ اس کی قدر دانی اور شکر کی کیفیت اس کے قریب ہو جانے پر بھی شکر اگرچہ ہم میں سے ابھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو رمضان مل گیا ہے یا اس کو رمضان مل جائے گا یا وہ رمضان تک پہنچ جائے گا لیکن قریب آ لگا ہے ہم ان لوگوں میں شمار ہیں جن کے جن کے لیے اب یہ دس دن یا گیارہ دن کے فاصلے پر رمضان رہ گیا بہت سارے لوگ ہم سب لوگ زندگی کا سفر کر رہے تھے اور ہم لوگ ہم جو لوگ یہاں اس وقت بیٹھے ہیں جو لوگ باہر چل پھر رہے ہیں زندہ ہیں ہم قریب پہنچ گئے ہیں لیکن ہمارے بہت سارے دوست ہمارے بہت سارے ساتھی ہمارے بہت سارے رشتے دار وہ نہیں پہنچ سکے وہ قبروں میں چلے گئے پچھلے سال رمضان میں تھے اس سال وہ نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت اور ملنا ایک موقع اور ملنا اور ایک رمضان اور ملنا اس کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہم توفیق اللہ پاک سے مانگیں تیسری اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم سد کے دل سے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ جل شاہ کے سامنے توبہ کر کے آغاز کریں رمضان کا توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ پچھلی تمام چیزوں کو گرا دیتی ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے کی پچھلی زندگی کو کو بالکل ان مکمل طور پہ اس کے کاموں کو یا اس کے اعمال کو ختم کرتے ہیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانا جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اس کا اسلام لانا اس کی سابقہ زندگی کو مکمل طور پہ ختم کر دیتا ہے یعنی اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہ جاتی جس کا اسے سوال ہو اور توبہ بھی ایسی ہی چیز ہے اس فرق کے ساتھ کہ مسلمان کی توبہ کے ساتھ کچھ حقوق ہیں جانی اور مالی کہ وہ اس کو بہرحال حال ادا کرنے ہوتے وہ توبہ سے معاف انسانوں کے حق تو سارے کے سارے انسانوں کے حق سے مرادیے کسی کا پیسہ دینا ہے تو وہ اس کو دینا ہوگا توبہ کرنے سے تو معاف نہیں ہوتا اسی طرح کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی وہ بھی توبہ کرنے سے صرف معاف نہیں ہوتی اسی طرح کسی کی غیبت کوئی اس کی کردار کشی کوئی اس کی آبرو ریزی کی ہے تو سے معافی مانگنی ہوگی اور وہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی یہ تو اسی طرح اگر خدانہ خاصتہ سل رحمی میں کوئی قطع رحمی کی ہے والدین کی نافرمانی کی ہے رشتہ داروں کے حقوق میں حق تلفی کی ہے تو وہ ساری چیزیں جو درست کرنی ہوں گی اس میں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کے جو سے جو حقوق وابستہ ہیں وہ لوگ اس کو معاف کر دیں اور یہ توبہ کر لے تو اللہ جل شاہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اس کا تعلق تو ہے حقوق العباد سے حقوق اللہ کے اندر توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ جل شاہ وہ تو معاف فرما دیں گے فرائض اس کو ادا کرنے ہوں گے جو نمازیں باقی ہیں وہ بھی ادا کرنی ہیں جو روزے باقی ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں اور اگر حج کسی کے ذمے باقی ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہے اور کسی کی سابقہ زکواتیں باقی ہیں تو اپنی زکاتیں بھی ماضی کے تمام حسابات کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ توبہ ہوتی کہ تو پھر اللہ جل شاہ نس کوتاہی کو اس مؤخر کرنے کو اب تک نہ ادا کرنے کو ان چیزوں کو اللہ جلّہ شاہ معاف فرما دیتے ہیں تو توبہ کا اصل مفہوم یہ ہے ہم لوگوں کے ہاں بعض اوقات توبہ کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے جو بالکل غلط مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی حق اور کوئی فرض باقی نہیں رہتا ماضی کا وہ رہتا ہے تو دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ انسان صدق دل کے ساتھ اللہ جل شاہ سے توبہ کرے اور اس ماحول سے جو اس کے لیے بننے والا ہے آپ اس کی فضا دیکھ لیں گے رمضان المبارک کی پہلی رات میں ہی آپ مسجد کی رونق دیکھ لیں گے اور اپنے بازاروں پر بھی اس کا اثر دیکھ لیں گے لوگوں پر بھی اس کا اثر عام طور پر انسان کے اخلاق پر اثر پڑ جاتا ہے جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کا نفس مرجھایا ہوا ہوتا ہے پھر اس کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی لڑنے کی جھگڑنے کی لوگوں کے ساتھ منہ ماری کرنے کی یہ چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں اس کا اثر ایک مجموعی طور پر پورے معاشرے کے اوپر آیا ہوتا ہے ہر بندہ اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اللہ والوں کو تو اللہ تعالیٰ ذرا اور بھی زیادہ انوارات اس کے دکھا دیتے ہیں ان کو اس کا پورا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کس کس طرح کا کس فضا کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے اللہ شانوں کی طرف سے جو رحمتیں اتر رہی ہیں اس رحمت کے کیا آثار ہیں فضا کے اوپر وہ ساری چیزیں انسان کے لیے مفید ہو جاتی ہیں اگر وہ آغاز اس طریقے کے ساتھ کرے چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان کی کے لیے انسان اپنے لیے نظام اوقات پہلے سے بنا لے اس کو سوچ کر کہ یہ گھڑیاں بہت ہی محدود ہیں بہت ہی کم ہیں اگر زندگی رہی تو آج ہم استقبال کی باتیں کر رہے ہیں اگر زندگی رہی تو ہمیں چشم زدن میں پلک جھپکتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور ہم کہیں گے کہ آج رمضان شریف رخصت ہو رہا ہے اور اب دو دن رہ گئے اور اب تین دن رہ گئے اسی طرح ہماری زندگی کے سارے رمضان گئے ہیں آج سے پہلے بھی اسی طرح گئے ہیں جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائیں کسی نے پندرہ رمضان دیکھے ہوں گے کسی نے چالیس دیکھے ہوں گے کسی نے پچاس دیکھے ہوں گے کیسے زندگی سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان گھڑیوں کو گنا چنا سمجھنا اس پر ہمارے بزرگوں میں سے شیخ الدیث مولانا زکریہ صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا اس بات کا غلبہ تھا کہ رمضان کی ایک ایک گھڑی کو بہت ہی مفید طریقے کے ساتھ استعمال کیا جائے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ کنجوس کی پونجی کی طرح یعنی کنجوس کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے اس کے اگر جیب کے اندر کوئی پیسے ہیں یا بٹوے میں ہیں تو کنجوس دن میں کئی دفعہ اس کو گن لیتا ہے اور کئی دفعہ اس کو پھر سے دیکھتا رہتا ہے سو کر اٹھے گا تو پھر گن لے گا دن میں بھی کئی دفعہ کسی نے اس کو سلام بھی کیا تو جب وہ بندہ چلا جائے گا یہ دوبارہ گن لیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی اس دوران ہاتھ کی صفائی سے میری جیب سے کچھ نکال لیا ہو تو انہوں نے کہا کہ رمضان کی گھڑیوں کو اسی طرح استعمال کیا جائے کہ ہر ہر لمحہ انسان کو یہ احساس رہے کہ یہ رمضان میں سے کم ہو رہا ہے اور یہ کم ہو رہا ہے اور یہ کم ہو رہا ہے اور یہ کم ہو رہا ہے اور, رہا ہے اور انہوں نے اس کے لیے ایک نمونہ پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ایک مثال اور اسوا رکھنے کے لیے قریب کے زمانے کے بزرگوں میں کیونکہ اب دیکھیں ہم اگر آپ کو حضرات سابق اکرام کا معمول بتائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بڑے لوگ تھے چودہ سو سال پہلے یہ سب کچھ ممکن تھا آج کے قریب کے زمانے میں ان تمام مشکلات کے ہوتے ہوئے یا مسائل کے ہوتے ہوئے یا اسی ماحول کے ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ بزرگوں کے حالات مرتب کیے ہیں اس کا نام اس رسالے کا نام رکھا ہے کہ اکابر کا رمضان کہ اللہ والے رمضان کیسے گزارتے ہیں اس میں بڑے بڑے حضرات کے معروف بزرگوں کے اللہ والوں کے لیکن قریب کے زمانوں کے جن کو ان لوگوں کے حالات جمع کیے جن کو انہوں نے خود دیکھا تھا جن کے معمولات خود دیکھے اپنی آنکھوں سے اور اس میں وہ مجھے جو سب سے عجیب بات لگی اس میں آخری بات ہے وہ ختم ہو گیا کہ اس میں حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان شریف شروع ہوتا تھا تو وہ تمام اپنے مریدوں کو اور اپنے شاگردوں کو اس بات سے منع کرتے تھے کہ کوئی خط نہ بھیجے رمضان میں اصلاحی خط بھی نہیں آتے تھے جس کے اندر وہ لوگ اپنے اسلحی معاملات لکھتے تھے وہ جواب اس کو ڈاک بند ہو جاتی تھی اور ملاقات بند ہو جاتی تھی تو کہتے ہیں ان کی مسجد تھی اور اسے تھوڑے سے فاصلے پر حجرا تھا مسجد کے سامنے اسی ایک ہی کے اندر تو ایک خاص وہ صرف دو لوگ ایسے تھے جن کو استثنا تھا ان کے خاص لوگوں میں سے جو آتے تھے اور وہ ان کو شہری اور افطاری اور یا ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے تھے ویسے عام ملاقات رمضان شریف میں بند کر دیا کرتے تھے لوگوں سے نہیں ملتے تھے تو کہتے ہیں کہ جب وہ ایک تو خوراک کہتے ہیں مجھے ان کی اس پہ تعجب ہوتا تھا کہ رمضان شریف میں ان ان کی خوراک سمٹتے سمٹتے سمٹتے اس قدر کم ہو جاتی تھی کہ اس پر انسان کو یقین نہیں آ سکتا کہ کوئی آدمی اتنی خوراک پر بھی زندہ رہ سکتا ہے تو کہا کہ اس کی مقدار بھی لکھی ہے اس نصالے میں انہوں نے کہ وہ کل پورے رمضان کی ان کی خوراک کتنی ہوتی تھی دوسری چیز یہ لکھی ہے کہ انوارات کا اس معمولات کی وجہ سے رمضان کی یکسوئی کی وجہ سے اور رمضان کی عبادت کی وجہ سے انوارات کا اس قدر تانتا بندھا ہوتا تھا ان پر بھی اور ان کے حجرے پر بھی کہ جب جو چونکہ ملاقات تو نہیں ہوتی تھی تو ملاقات کی صورت لوگ اختیار کرتے تھے کہ جب نماز کے وقت وہ حجرے سے نکل کر مسجد میں آتے تھے تو ان کے رستے کے دونوں طرف لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کو سلام کرتے تھے وہ والیکم و کہہ کر لیکن ملتا بات کوئی نہیں کرتا تھا سلام اور سلام کا جواب ہوتا تھا تو ان لکھا کہ اس مجمعے میں یہ جو مجمعہ ان کی آتا تھا صرف ان کو سلام کرنے کے لیے اور وہ مسجد سے حجرے میں جس پر آتے تھے اس مجمعے کے اندر بستی کے ہندو اور سکھ بھی آ کر کھڑے ہوتے تھے وہ بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ کوئی غیر معمولی وقت ہے اور ان کے اوپر اس کی غیر معمولی اثرات ہیں اس چیز کے وہ بھی آ کر اس منظر سے کہ ان کا تھوڑے وقت کے لیے باہر نمازوں کے لیے تو آتے تھے پانچوں نمازوں کے لیے لیکن جو رمضان شریف کے انوارات کا تانتا کسی انسان پر ہو سکتا ہے اس کا لطف غیر مسلم بھی اٹھایا کرتے تھے یا وہ بھی اس کو محسوس کیا کرتے تھے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خود اہل مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے اگر اس میں اس یکسوئی کا اہتمام کیا جائے تو اس حوالے سے کچھ کرنے والے کاموں کی جو ایک مختصر سی فہرست ہے یا اس اوقات کے زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کے حوالے سے انشاءاللہ کے زندگی رہی تو اگلے جمعے اس کے اوپر گفتگو ہوگی اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب سی فرمائے